اعوذ باللہ من الشیطان الرجيم اللہ لا إله إلا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا اللہ ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں زندہ ہے سب کو سنبھالے ہوئے ہے اسے اونگ آتی ہی اسے اونگ آتی ہے ننیند جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کا ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جو وہ چاہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے اور اس نے دونوں کی حفاظت تھکاتے نہیں اور اس نے اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں اور وہ بلند تر نہایت عظمت والا ہے قد قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم دین میں کوئی زبردستی نہیں ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے پھر جو شخص طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو یقینا اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ خالد اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں وہی لوگ دو ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہ آیت الکرسی ہے جس کی صحیح حادیث سے بڑی فضیلت ثابت ہے مثلا یہ آیت قرآن کی عظم آیت ہے اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے وغیرہ بحوال ابن کثیر یہ اللہ تعالیٰ کی صفات جلال اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے کرسیہ سے بعض نے موضع القدمین قدم رکھنے کی جگہ بعض نے علم بعض نے قدرت و عظمت بعض نے بادشاہی اور بعض نے ارش مراد لیا ہے لیکن صفات باری تعالی کے بارے میں محدسین اور صلف کا یہ مسلک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کے ان کی بغیر تعویل اور کیفیت بیان کیے ان پر ایمان رکھا جائے اس لیے یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ فی الواقع کرسی ہے جو عرش کے علاوہ چیز ہے اس کی کیفیت کیا ہے اس پر وہ کس طرح مستوی ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی حقیقت اس کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں پھر اس کی شان نظور میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو ہو گئے تھے پھر جب یہ انصار مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنی نوجوان اولاد کو بھی جو یہودی یا عیسائی بن چکے تھے زبردستی مسلمان بنانا چاہا جس پر یہ آیت نازل ہوئی شان نزول کی شان نزول کے اس اعتبار سے بعض مفسرین نے اسے اہل کتاب کے لیے خاص مانا ہے یعنی مسلمان مملکت میں رہنے والے اہل کتاب اگر وہ جزیہ ادا کرتے ہوں تو انہیں قبول اسلام پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن یہ آیت حکم کے اعتبار سے عام ہے یعنی کسی پر بھی قبول اسلام کے لیے جبر نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا ہے تاہم کفر و شرک کے خاتمے اور باطل کا زور توڑنے کے لیے جہاد ایک الگ اور اور جبر و اکراہ سے مختلف چیز ہے مقصد معاشرے سے اس قوت کا زور اور دباؤ ختم کرنا ہے جو اللہ کے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہوئی ہوتا کہ ہر شخص اپنی آزاد مرضی سے چاہے تو اپنے کفر پر قائم رہے اور چاہے تو اسلام میں داخل ہو جائے چونکہ رکاوٹ بننے والی طاقتیں رہ رہ کر ابھرتی رہیں گی اس لیے جہاد کا حکم اور اس کی ضرورت بھی قیامت تک رہے گی جیسا کہ حدیث میں ہے لنب الحید دین و قاًیہ مین المسلمین بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر انیس سو بائیس یہ دین قائم رہے گا اور قیام اور قیام قیامت تک مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے لیے لڑتی رہے گی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مشرکوں سے جہاد کیا ہے اور فرمایا ہے امر تو و الناث محمد الرسول اللّہ بحوالۂ صحیح بخاری حدیث نمبر پچیس مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں میں میں کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لیں اسی طرح سزائے ارتداد قتل سے بھی اس آیت کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ ایسا باور کراتے ہیں کیونکہ ارتداد کی سزا قتل سے مقصود جبر و اکراہ نہیں ہے بلکہ اسلامی ریاست کی نظریاتی حیثیت کا تحفظ ہے ایک اسلامی مملکت میں ایک کافر کو اپنے کفر پر قائم رہ جانے کی اجازت تو بے شک دی جا سکتی ہے لیکن ایک بار جب وہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر اس سے بغاوت و انحراف کی اجازت نہیں دی جا سکتی لہٰذا وہ خوب سوچ سمجھ کر اسلام لائے کیونکہ اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو نظریاتی اساس منہدم ہو سکتی تھی جس سے نظریاتی انتشار اور فکری انار کی پھیلتی فکری انار کی پھیلتی فکری انار کی پھیلتی جو اسلامی معاشرے کے امن کو اور ملک کے استحکام کو خطرے میں ڈال سکتی تھی اس لیے جس طرح انسانی حقوق کے نام پر قتل چوری زنا ڈاکہ اور حرابا وغیرہ جرائم کی اجازت نہیں دی جا دی جا سکتی اسی طرح آزادی رائے کے نام پر ایک اسلامی مملکت میں نظریاتی بغاوت مطلب ارتداد کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی یہ جبر و اکراہ نہیں ہے بلکہ مرتد کا قتل اسی طرح عین انصاف ہے جس طرح قتل و غارت گری اور اخلاقی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا عین انصاف ہے ایک کا مقصد ملک کا نظریاتی تحفظ ہے اور دوسرے کا مقصد ملک کو شروف فساد سے بچانا ہے اور دونوں ہی مقصد ایک مملکت کے لیے نا گریز ہیں آج اسلامی ممالک ان دونوں ہی مقاصد کو نظر انداز کر کے جن الجھنوں دشواریوں اور پریشانیوں سے دو چار ہیں وہ محتاج وضاحت نہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں اس لیے جھگڑا کیا کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اس نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں ابراہیم نے کہا بے شک اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے نکال کر دکھا چنانچہ وہ حق کا بکا رہ گیا جس نے کفر کیا تھا اور اللہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو ظالم ہیں أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی اس نے کہا اللہ اس بستی کو کیسا زندہ کرے گا اس کی موت کے بعد تو اللہ نے اسے ایک سو سال کے لیے موت دے دی پھر اسے زندہ کیا اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر یہاں رہا ہے اس نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تو موت کی حالت میں سو سال رہا البتہ تو اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھ وہ بالکل سڑا بسا نہیں نیز دیکھ اپنے گدھے کے ڈھانچے کو اور یہ سب اس لیے ہوا ہے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا چاہتے ہیں اور تو گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھ کہ ہم کیسے انہیں ابھارتے اور جوڑتے ہیں پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں پھر جب اس کے سامنے یہ سب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اوکے لدی کا اطف پہلے واقع پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے واقعے کی طرح اس شخص کے قصے پر نظر نہیں ڈالی جو ایک بستی سے گزرا یہ شخص کون تھا اس کی بابت مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں زیادہ مشہور حضرت عزیر کا نام ہے جس کے بعد صحابہ و تابعین قائل ہیں واللہ اعلم عالم اس سے پہلے کے واقع حضرت ابراہیم علیہ السلام و نمرود میں صانع یعنی باری تعالی کا اس بات تھا اور اس دوسرے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء موتا کا اثبات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اور اس کے گدھے کو سو سال کے بعد زندہ کر دیا حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی خراب نہیں ہونے دیا وہی اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا جب وہ سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ شخص مذکور مرا تھا اس وقت کچھ دن چڑھا ہوا تھا اور جب زندہ ہوا اور جب زندہ ہوا تو ابھی شام نہیں ہوئی تھی اس سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر میں یہاں کل آیا تھا تو ایک دن گزر گیا ہے اور اگر یہ آج ہی کا واقعہ ہے تو دن کا کچھ حصہ ہی گزرا ہے جبکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موت پر سو سال گزر چکے تھے پھر یعنی یقین تو مجھے پہلی بھی تھا لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ اذ قال ابراہیم ربي ارنی کیف تحی الموت قال الا ولم تؤمن قال بلا ولكن يطمئن قلبي حکیم اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے کہا کیا تو اس پر ایمان نہیں لایا ابراہیم نے کہا کیوں نہیں ایمان تو رکھتا ہوں لیکن میں کل بھی اطمینان چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا پھر تو چار پرندے لے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے پھر ان کو بلا وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے اور جان لے کہ بے شک اللہ غالب خوب حکمت والا ہے ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس دانے کیسی ہے جس میں سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کے لیے چاہے اجر بڑھا دیتا ہے اور اللہ وسط والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہ <تصفح> احیائے موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا دوسرا واقعہ ہے جو ایک نہایت جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا یہ چار پرندے کون کون سے تھے وہ نے مختلف نام ذکر کیے ہیں لیکن ناموں کی تعین کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے اللہ نے بھی ان کے نام ذکر نہیں کیے بس یہ چار پرندے تھے فصر کے ایک معنی امیل ہنّ کے گئے ہیں کیے گئے ہیں یعنی ان کو ہلا لے مانوس کر لے تاکہ زندہ ہونے کے بعد ان کو آسانی سے پہچان لے کہ یہ وہی پرندے ہیں اور کسی قسم کا شک باقی نہ رہے اس معنی کے اعتبار سے پھر اس کے بعد ثم مقطع ہننا پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر لے محضوف مانا ماننا پڑے گا دوسرا دوسرے معنی مقطع ہننا ٹکڑے ٹکڑے کر لے کہ کیے گئے ہیں اس صورت میں کچھ محضوف معنی بغیر معنی واضح ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء باہم ملا کر رکھ دے پھر تو آواز دے تو وہ زندہ ہو کر تیرے پاس آ جائیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا ان پرندوں کے ذبح اور زندہ ہونے کی اجمالی کیفیت پر علماء صلف کا اجماع ہے اس اجماعی تفسیر کے خلاف سب سے پہلے ابو مسلم معتزری نے اپنی ذاتی رائے سے ایک نیا مطلب نکال لیا جسے آج کل کی جدت پسند مغرب زدہ طبقے نے عمدن اختیار کیا ہے کہ فصل کا مطلب صرف ہلالے ہے اور ان کے ٹکڑے کرنے اور پہاڑوں پر ان کے اجزا بکھیرنے اور پھر اللہ کی قدرت سے ان کے جڑنے کو وہ تسلیم نہیں کرتے لیکن یہ تفسیر کسی طرح بھی صحیح نہیں اس سے واقعے کی ساری اعجازی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اور مردے کو زندہ دکھانے کا حدیث میں ہے اور مردے کو زندہ دکھانے کا سوال جون کا تون قائم رہتا ہے حالانکہ اس واقعے کے ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء موتا اور اس کی قدرت کاملہ کا اس بات ہے ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کے اس واقعہ کا تذکرہ کر کے فرمایا نحن احق احقق من شک کی ابراہیم بہوارے صحیح بخاری حدیث نمبر 4537 ہم ابراہیم علیہ السلام سے شک کے زیادہ حقدار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ہم اس معاملے میں شک کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں اور جب ہم نے شک نہیں کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے بطری کے اولا شک نہیں کیا ہے مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شک کی نفی ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے احیائے محتا کے مسئلے میں کوئی شک نہیں کیا مزید وضاحت کے لیے دیکھیے فتح القدیر پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ فیصل اللہ کی فضیلت ہے اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا اور اگر اس سے مراد تمام مصارف خیر ہیں تو یہ فضیلت نفقات و صدقات نافلہ ہوگی اور دیگر نیکیاں الحسنت واشر امف ایک نیکی کا اجر دس گنا کی ذیل میں آئے گی بہوال فتح القدیر گویا نفقات و صدقات کا عام اجر و ثواب دیگر امور خیر سے زیادہ ہے انفاق فیصیر اللہ کی اس اہمیت و فضیرت کی وجہ بھی واضح ہے کہ جب تک سامان و اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا فوج کی کارکردگی بھی متاثر ہوگی اور سامان و اسلحہ رقم کے بغیر مہیا کرنا مشکل ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذا منن ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتاتے اور نہ دکھ دیتے ہیں ان کے لیے اپنے ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے قول معروف من أذى والله غنی حلیم اچھی بات کہنا اور معاف کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ دیا جائے اور اللہ ببروان نهاية بردبارها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور وہ اللہ اور آحرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال چکنے پتھر کی ہے جس پر مٹی پڑی ہو پھر اس پر زور کی بارش ہو تو ساری مٹی بہ جائے اور صاف چٹان رہ جائے وہ ریاکار جو نیکی کرتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا اور الله كافرون كو هدايهت نہیں دیتا ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رضا جوئی اور پوری دل جمعی سے اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس باغ کسی ہے جو کسی اونچے سطح پر ہو اس پر زور کی بارش ہو تو وہ دوگنا پھل لائے پھر اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی ہو تو پھوار ہی کافی ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو انفاق فی فیصب اللہ کی مذکورہ فضیلت صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتا نہ زبان سے ایسا کلمہ تحقیر ادا کرتا ہے جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ تکلیف محسوس کرے کیونکہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا ان میں ایک احسان جتلانے والا ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک پھر سائل سے نرمی اور شفقت سے بولنا یہ دعائیہ کلمات اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے اور مغفرتن کا مطلب سائل کے فقر اور اس کی حاجت کا لوگوں کے سامنے عدم اظہار اور اس کی پردہ پوشی ہے اور اگر سائل کے منہ سے کوئی نا بات نکل جائے تو اس سے چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے یعنی سائل سے نرمی اور شفقت اور چشم پوشی پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے اس لیے حدیث میں کہا گیا ہے الکلمت قیمت قہ بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا من ولو ان تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر دو چھے سو چھبیس پھر اس میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ صدقہ و خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں بلکہ ان لوگوں کا وقیرہ ہے جو منافق ہیں اور ریاکاری کے لیے خرچ کرتے ہیں دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف چٹان کسی ہے جس پر کچھ مٹی ہو کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے لیکن بارش کا ایک چھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوئی اسی طرح ریاکار کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا پھر یہ ان اہل ایمان کی مثال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال اس باغ کے مانند ہے جو پرفضائے مقام اور بلند چوٹی پر ہو کہ اگر زور دار بارش ہو تو اپنا پھل دگنا دے ورنہ ہلکی سی پھوار اور شبنم بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے اسی طرح ان کے نفقات بھی چاہے کم ہوں یا زیادہ عند اللہ کئی کئی گناہ اجر و ثواب کے باعث ہوں گے جنتون اس زمین کو کہتے ہیں جس میں اتنی کثرت سے درخت ہوں جو زمین کو ڈھانک لیں یا وہ باغ جس کے چاروں طرف باڑ ہو اور باڑ کی وجہ سے باغ نظروں سے پوشیدہ ہو یہ جنہ سے ماخوذ ہے جن اس مخلوق کا نام ہے جو نظر نہیں آتی پیٹ کے بچے کو جنین کہا جاتا ہے کہ وہ بھی نظر نہیں آتا دیوانگی کو جنون سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس میں بھی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور جنت کو بھی اس لیے جنت کہتے ہیں کہ وہ نظروں سے مستور ہے بیبواتین نرم اور زرخیز زمین کو کہتے ہیں ویلون مطلب تیز بارش